الحمد لله الذي أنسل القرآن سلا ملدی سلتا وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوهم نل کا ندی اعوذ فا اعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آه يا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا جعلونکم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البهواء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بجلنا لكم الآيات إن كنتم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنام عضوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَمَن يَقْدِرُ وَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُم كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصدلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه وسلموا تسليما یادی سوالکیا سہیا ہبھی بم وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين صاحب إيمان دوستو ایمان دوستو علیکم اللہ علیکع کی مدد توفیق اور اس کی دی ہوئی سمجھ کے مطابق آج نا چیز ایک نئے موضوع کو آپ کے سامنے چھیڑنا چاہتا ہے جس کا عنوان ہے یورپی تہذیب لائق تکلید ہے یا تنقید یا تقدید <تصفح> یوں کہ لو کہ یورپی تہذیب <تصفح> لائق تقلید یا تنقید یا تردید ہے یا یوں کہہ سکتے ہو کہ یورپی تہذیب تقلید یا تنقید کے قابل ہے یا تردید کے قابل ہے تقلید کا مطلب یہاں ان کے پیچھے یعنی اہل یورپ کے پیچھے اندھا ہو کر چلنا کے ہر کام کو اور ان کی ہر بات کو اپنے لیے ترقی اور آلہ سمجھنا تاکہ یورپی تہذیب کو معیار حق کو سدا کر سمجھنا کہ جو کچھ یورپی تہذیب ہے بس وہ حق اور سچ ہے اب اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو یورپی تہذیب کے تناظر آئنی میں دیکھا جائے گا جو بات اسلام کی یورپی تہذیب دنیا کے کسی کام کی یورپی تہذیب کے مطابق ہوگی تو وہ بات ٹھیک ہوگی وہ کام ٹھیک ہوگا اگر یورپ کے مطابق نہیں ہے غلط ہوگا یہ تکلیف کا مطلب ہے کہ ان کی ہر بات ہمارے لیے روشنی ہے ہمارے لیے ضروری ہے ہمارے لیے اچھی ہے ہمارے لیے ترقی ہے وہ ہمارے پیشوا ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے خدا رسول کو ان کے پیچھے چلانا ہے اسلام کو بھی ان کے پیچھے چلانا ہے خود بھی ان کے پیچھے چلنا ہے یہ تقلید تمام جو وہ دے رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ سب ہمارے لیے واجب العمل ہے ضروری ہے بہتر ہے ترقی ہے شعور ہے شعور ہے وہی وہ کچھ دیں جو کریں وہ سب شعور ہے اگر یورپ کے یورپی تہذیب کے خلاف کچھ ہے تو وہ دشوری ہے, ہے ترقی گراس کے راستے میں رکاوٹ ہے غربے کے ہر कर... بات اور ہر کام کے اندر معیار یورپی تہذیب کو سمجھنا یہ تکلیف ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی کام برا ہے نہ جو وہ کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے یہ تکلیف ہے اب تکلیف کا مانا سمجھ آ گیا دوسرا لفظ یہاں پر آیا ہے تنقید کا تنقید کا معنی ہوتا ہے پرکھنا پرکھا جاتا ہے ہمیشہ کھوٹے کھڑے کو جدا کرنے کے لیے پرکھنے کا یہ مطلب ہے جو صحیح ہے اس کو علیحدہ کر دو جو غلط ہے اس کو علیحدہ کر دو جو کھوٹا ہے اس کو علیحدہ کر دو جو کڑا ہے اس کو علیحدہ کر دو نفے کو علیحدہ کر دو نقصان کو علیحدہ کر دو یہ تنقید ہے تیسری شاید تردید ہے تردید یہ ہے کہ اس کل کے کل کو رد کرو وہ سارا کا سارا سا ہمارے لیے مضر ہے نقصان دہ ہے آج اس کی تردید کرو اس کو رد کرو انسانی معاشرے کے اندر, آج اندر آج وہ نقصان دہ ہے آج یا انسانی معاشرے کے اندر آج آج آج اس کو رکھنا اس کو حاصل کرنا یہ مناسب نہیں ہے اس سے انسانی معاشرے کا نقصان ہوتا ہے یا اور دینی نقصانات وغیرہ مقصد یہ ہے کہ ترجیح کا مطلب ہے اس کو رکھ کرنا تنقید کا مطلب ہے کہ اچھی بات اچھی بات جس کو کہا جاتا ہے ان کی نظر یعنی یہ نظریہ رکھنے والوں کی نظر میں وہ اچھی بات لے لینا ان کی بری چھوڑ دینا تقلید کا مطلب ہے کہ ادھر برائی ہے نہیں سب اچھا ہی ہے سب کچھ اچھا ہے لہٰذا لیا تین نظریے سامنے آ گئے ایک نظریہ ہو گیا تقلید کا دوسرا ہو گیا ترتیب کا تیسرا ہو گیا تردید کا سمجھ <todak> نہیں آ رہی سامنے تین نظریہ ایک نظریہ ہو گیا تکلیف کا یورپ کی تہذیب میں سب کچھ اچھا ہے بس بس آنکھیں بند کرو اس کو حاصل کروا دو جو وہ کر رہے ہیں وہی اچھا ہے وہی ترقی ہے وہی ضروری ہے جس کے وہ خلاف, خلاف ہیں وہی برا ہے چاہے اسلام میں اچھا ہو خدا رسول کے نزدیک اچھا ہو جس طرح بھی ہو نہ یورپ والوں کے نزدیک جو برا ہے وہ برا ہے وہ کام برا ہے وہ شخص برا ہے وہ رسول کو برا کر دے وہ رسول رسول کو برا کر دیں وہ رسول برا ہے خدا کو برا کہہ دے خدا برا ہے قرآن کو برا کہہ دے تو جس کو وہ برا کہہ دیتے وہ برا ہے برا وہ بے شوری ہے وہ ایوانیت ہے انسانوں کے لیے ایک نگری یہ کیا ہے دوسرے لفظوں میں یورپی تہذیب تقلید کا مطلب یہ ہے کہ یورپی تحجیب ہر لحاظ سے مقدس ہے اس پر اعتراض نہیں کر سکتے اس کی اتباع کرو پیچھے چلو یہ ہے تقلید کا مطلب یورپ والوں کی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ یورپ والے مقدس لوگ ہیں ان کی تہذیب مقدس ہے ان کا فکر و عمل اور عقیدہ عمل سب اچھا ہے اعلیٰ ہے امدا ہے اس کی اتباع کی جا سکتی ہے اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی اس کے پیچھے چلنا ہے اس کو اپنانا ہے جو اس کے خلاف ہو اس کو مارنا ہے واجوب القتل ہے جو اس کے خلاف ہے یہ تک ہے سمجھ نہیں آ رہی جو اس میں ہے وہ اچھا ہے اچھا اچھا اچھا جو اس میں نہیں اچھا وہ برا اچھا ہے چاہے گدارتور اسلام کے نزدیک کسی دین مذہب کے اندر وہ اچھا ہو یہ نہیں دیتا جائے گا یہ تکلیف ہے بھائی تنقید یہ ہے کہ نہیں جی اس تکلیف کے اندر دو حصے ہیں دو جز ہیں ایک نقصان سے ہے ایک زیادہ مند ہے جو دین اور روحانیت کے خلاف ہے جو نقصان سے ہے اس کو چھوڑو اور جو سائنسی جائیداد اور ٹیکنالوجی ہے اور صفائی کا ان کا نظام ہے بلدیا کا شہری نظام ہے یہ ان کا اچھا ہے یہ حاصل کرو اس کو مادی پوائنٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں روحانی نقصانات ہاتھ بھی رکھتا ہے اور باقی فوائد لہاجا پارٹی فائدہ سکرو دنیا اور روحانی نقصانات کو چھوڑ دو یہ ترتیب ہے یہ آپ کے سامنے کچھ چیز آئی آپ نے اس کو پرکھا جو صحیح ہے اس کو الگ کر دیا جو غلط ہے اس کو الگ کر دیا یہ کیا بن جائے گا سمجھ نہیں آ رہا ترتیب کیا آدمی بھی اس میں اچھا ہے اچھا ہے تو وہ اچھا کالا جانا کیونکہ وہ اس کے نقصان یعنی جو اس کے فوائد ہیں وہ کم ہیں اور جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہے لہذا پھر بھی وہ اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ذاتی تو کے لحاظ دیتی جاتی چاہے اچھا ہو لہذا تو کافی ترتیب ہے اس کو رکھ کرو اس کے خلاف جیت اس کی مذمت کرو یہ سرکل کر لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت ڈالو الفتنے کا ڈالو یہ سرکل کر سمجھ آ گیا تین نظریے آ گئے سامنے یورپی تحزیب کے متعلق بولو یورپ والے اور یورپ والوں کی تحزیب کے متعلق تین نظریے آ एक नजरिया तकली थी एक नजरिया तरफी दी एक नजरिया तरती थी ये मेरी बात बड़ी अनूखी बात है इंशाला वजी आप मालूम होंगे समझ नहीं आ रहा बोलते नहीं بعض کتابوں کے اندر اس باغ کو چھیڑا گیا ہے لیکن چھیڑ کر پھر تمام چھوڑا گیا ہے اور مکمل اس کو اور توڑ تک انتہا تک نہیں پہنچایا گیا ہے ناجیز ان شام نا لذیذ ہبرت کتبل وجود ہبرت کتبل وجود یل کی روحانیت طیبہ جو پیس ہے اس کے تمام درستوں کو ناکام آئی تمام حاصل سمجھ نہیں آیا اور پورے چیلنج نے جب یہ تین نظریات آپ کے سامنے آ جائے اور پھر تحفظ کے متعلق مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں مسلمان شمارات کلمہ پڑھنے والے ہیں ادھر چاہے وہ متدین ہوں وہ بھی آ جائے کیونکہ لوگوں کی نگاہ میں تو مسلمان شمار ہوتے ہیں نا تو مستدین بھی آ جائیں اب بات کو سمجھنا کلمہ پڑھنے والوں کے مسلمانوں کے تین سب سے بن گئے ہیں بن چکے ہیں ایک طبقہ پہلے نظریہ کہا نہیں ہے پہلا نظریہ رکھنے والا ہے دوسرا طبقہ دوسرا نظریہ رکھنے والا ہے تیسرا طبقہ تیسرا نظریہ رکھنے والا ہے آم سکولی لوگ ہیں پہلا نظریہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں فسٹ انگریز بہاد انگریز خدا انگریز رسول والے وہی مقدس پرشتے ہیں ان کے پیچھے چلو وہ ماں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی کرو جو بہن کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی کرو حلال حرام پاک بلی ننگ تڑنگ جس طرح بھی وہ جو کچھ لانت لیتے ہیں وہ سب لعنت رحمت ہے یہ سگولیوں کا عام نظریہ ہے اور ایسا نظریہ رکھنے والے سب مرتدین اور کفار ہیں اسلام کا نام لے کر کافرین ہے مستقین ہے نا تدھین سمجھ نہیں لگ سکتی دوسرا کرتا بات لوگوں کا ہے جن میں کئی پروفیسر شامل ہیں کئی سطالر شامل ہیں باسٹر شامل ہیں کئی بل شامل ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بھئی جو اچھا ہے وہ لے لو جو برا ہے وہ جو ساتھ ہے وہ لے لو جو مہیلا ہے وہ تو کم ہے نا یہ تنقیدی لگی ہے اس کے اندر یعنی اس گروہ اور اس جماعت کے اندر اس نظریہ کے قائمین اس حق میں سید اکبر سید اکبر حسین الہ آبادی رحم اللہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور ہلنا ہمارے سوال کو بھی شامل کیا جاتا ہے یہ مفکرین مقبرین ہمارے شمار ہوتے ہیں تو ہمارے ان دو مفکرین کو تنقیدی دی کے ساتھ میں رکھا جاتا ہے تو وہ بھی تنقید کے قائم ہیں وہ کہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے اچھا تو علی جی تہذیب کا وہ لے لو اور جو دوسرا ہے روحانیت اور اخلاق کے خلاف جو کچھ ہے جس کے اندر لباس بھی آ جاتا ہے پینٹ والا وغیرہ یہ سب دندہ ہے اس کو چھوڑ دو صفائی شہریت وغیرہ یہ چیزیں اچھی ہیں یہ بات اللہ با کے کلام میں بھی ملتی ہے اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا اکبر سید اکبر حسن بادی کے کلام میں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تنقیدی لوگ ہیں تنقیدی ذہن رکھنے والے ہیں دونوں کا کلام تنقید کی تائید میں جاتا ہے بلکہ تائید کیا تنقید کی دعوت دیتا رکھنا جس ڈاکٹر رکریہ یہ پنجاب یونیورسٹی اور انٹیل کالج کا جو ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر خواجہ بطریا اس نے یہ کتاب لکھی ہے اکبر الہ آبادی تو اس کے اندر اس نے سید اکبر حسین الہ آبادی احمد اللہ کو تنقیدی نظریہ کا حامی کرا دیا ہے اور اس نے ان کا اشہار بھی درج کیا ہے جن سے پتا چل ہے کہ ان کا نظریہ یہی ہے لیکن ناج جی نے اقبال اور سید اکبر حسین اللہ بادی دونوں کلام میں غور کرنے کے بعد جو فیصلہ کیا ہے یہ ہے کہ پہلے کوئی ان دونوں حضرات کا جو نظریات ہیں ان دونوں حضرات کے جو نظریات ہیں وہ ارتقائی ہیں حتمی نہیں ہوئی ارتقائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوب سے خوب کر کے تلاش میں رہے سمے نہیں آ رہی تلاش کرتے کرتے آج اچھا نظریہ مل گیا لے لیا کل مل گیا پرسوں مل گیا پہلے سے توبہ کر لی رجوع کر لیا پھر اپنا لیا سید اکبر حسین اللہ آباد ضلع آبادی جو ہے نا وہ مفکرین میں ہے اور عموماً مفکرین کا یہی حال ہوتا ہے وہ کام ہی مفت ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عمدہ نظریات اور حالات بات شروع سے ہی یک بار بارگی ادا کر دیے جائیں پھر وہ آخر تک ہم پر قائم رہیں ایسے حضرات میں بہت کم ہوتے ہیں مفکرین میں مفکرین زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے نظریات ارتقائی ہوتے ہیں ان کے اپرادھ ارتقائی ہوتے ہیں مطلب ہے کیا ایسا ایسا اچھے بنتے بنتے بنتے بنتے ان کو کسی حد تک پہنچ جاتے ہیں میرے معلومات کے مطابق جس طرح میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا ان کے کلام سے انشاءاللہ شاء میرے سمجھ کے مطابق دونوں حضرات کے نظریات ارتقائی رکھتے تھے وہ میں تھے اس وجہ سے ان کا آخر میں نظریہ یہی بنا ہے کہ یورپ قابل ترکیب نہیں ہے بلکہ یہ قابل ہے ترکیب میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے تو وہ حابی اس کا ذکر اس وجہ سے ہوں عرب کا کا مخلد اور وہ کا پیشوا عالم ہے عرب کا محمد الامین امین اس کی کتاب ہے اغواء الان ابوا بیان جو آٹھ جلدوں میں ہے میرے پاس ایک جلد چوتھی جلد جہاں پر ہے اس کے اندر اس میں اپنے علمی سے، حوالے سے یعنی فنی حوالے سے اس نظریے کو صحیح ثابت کیا تو سے تنقیدی دی فنی حوالے سے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر وہ فنڈ چلے گا یہ قوموں کے عروج و زوال کا مسئلہ ہے یہاں پر فن کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور اس مسلمانوں کے لیے اس کے اندر خیر ہے یا دوسرے لفظوں میں فنگی حوالے سے نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کو تجربات تجرباتی حوالے سے اور کیا کہنا چاہیے تجرباتی حوالے سے دیکھا جائے اور پھر ان کے نتائج کو اللہ کا کی دی توفیق تو سے پرکھا جائے بات کو سمجھنا بھائی اصول فق والے حضرات فقہ والے جدلی حضرات اور منطق والے حضرات ان کے نزدیک صبر و تقسیم صبر اور تقسیم ایک دلیل ہوتی ہے دالت ثابت کرنے کے لیے ایک قسم ہے دلیل کی اس کو صبر و تقسیم کہتے ہیں تو سبر و تقسیم کی بات کرتے ہوئے اس زمن کے اندر یہ شکتی نے افواہ اور بیان کے اندر یہ بات شیری ہے یورپ والوں کی تہذیب جو ہے وہ قابل تنقید ہے تقلید نہیں اور تردید کابل تقلید بھی نہیں ترتیب بھی نہیں بلکہ کیا ہے تنقید یہ بات اس نے چھیڑی ہے میں ان حضرات کے پہلے کلائل تنقید کے حالات میں پیش کرتا ہوں اور سید اکبر حسین الہ کے وہ اشعار پیش کرتا ہوں جن اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنقید کے جا رہے ہیں اللہ بہ اعتبار کوئی تنقید کے جا رہے ہیں ان کا کلام کون سا ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں شنقی تھی کو اس وجہ سے میں نے آگے ہے اگر بہادی جو ہیں وہ بالکل فلو ٹولا ہوتا ہے اور ان کو بعض کے اندر شامل نہیں انہیں دینا چاہیے لیکن وہ عربی ہے اور شنفیتی جو ہے اور فنی تقریب فنی فنی محبت میں شمار ہوتا ہے فنی طور پر فنون کے اندر یعنی مطلب محبت آئی تو اس وقت اس نے کیونکہ یہ بحث فنی استعمال کر کے تو فن کا مقابلہ فن کے ساتھ کرنے کے لیے میں اس کو اس میں شامل کر رہا ہوں جس, جس فن, فن کے ساتھ, ساتھ, ساتھ اس نے باز چھیڑی ہے اسی فن کے ساتھ رات میں اس کی تردید کرے گا سمجھ نہیں آ سید اکمر حسین اللہ بہلا جو ہے نا یہ مرشد اقبال سماروہ اللہ, اللہ نے خود ان کو مدد اپنے یورپ کی مخالفت کے جو افکار اقبال کے ان کے اندر ایک مدد خط میں علامہ نے سید اکبر حسین اللہ کو اپنا استاد استعمال کیا لکھا ہے بلکہ وہ خط بھی سید اکبر حسین اللہ آبادی کے نام میں آپ کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے پیر مرید اپنے پیر کو دیکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر نظم کے میدان کے اندر اور فکر کے اس میدان کے اندر آہلے مغرب کے ساتھ رہتے ہوئے مغربی تہذیب کا جو بنتے, بنتے ہوئے یا مغربی تہذیب کو اپناتے ہوئے, ہوئے اس کے بعد اجزاء کو اپناتے ہوئے بعض اس کو اپناتے ہوئے یورپ کی یورپ اور یورپ کی تہذیب کے خلاف لکھنے والا پہلا شخص ہروسین لاپا دیا باب مشاعت ہمارے کچھ باہر اللہ ہوتے تھے لیکن اندر جا کر مخالفت کرنا اور پھر ان کے خلاف ان یا گایات کو کھولنا یہ پہلا کام کس نے کیا یہ کام پہلے سب سے کس نے کیا سید اکبر اللہ کا بہت بات بات کس نے جو اشعار لکھے ہیں نا سید اکبر حسین کے چند میں سناتا ہوں صرف میں اسی کتاب یعنی اکبر گلا آبادی جو ڈاکٹر سازا کر اسی کتاب میں اکبر کے پیش کیے ہوئے جو اشعار ہیں نا ان میں سے بار ایسے آپ کو سناؤں گا کہ جو تنقید کی بجائے ترتیب کے حق میں جا رہے ہیں سمجھ میں آپ اکبر کہہ رہے ہیں تعلیم وہ خوب ہے جو سکھلائے ہنر اچھی وہ اچھی ہے وہ تربیت روحانی ہے یہ بھی تعلیم وہ خوب ہے جو سکھلائے ہنر اچھی ہے وہ تربیت جو روحانی ہے وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو وہ باتیں دن سے قو ہو رہی ہیں نامور سیکھو اٹھو تہذیب سیکھو صنعتیں سیکھو ہنر سیکھو بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو خوا سے خشک تر سیکھو علوم بحر بہرو پر سیکھو خدا کے واسطے آئے نوجوانوں ہوش میں آؤ دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو میرن جوش میں آؤ یہ اکبر کے تنقید کے حمایتی اشعار یا تنقید کے مکمل مل تدبیر کے ریشے قوم میں پھیلے فن اور پیشے دوڑاؤ تدبیر دوڑاؤ تدبیر کے ریشے قوم میں پھیلے فن اور پیشے فنائی کے چلاؤ پیشے تاکہ کٹیں افلاس کے پیشے افلاس کے جنگل گل بت جنگل ختم ہو جائیں اٹھو سنا سی کو انجینری نہ آئے تو ایجاد کیا کریں قائم عروج قوم کی بنیاد کیا کریں اس میں انجینئرنگ وغیرہ اس سے پہلے پرمانے ہیں انجن آیا نکل گیا رنگ سے سن لیا نام آج پانی کا بات اتنی اور اس میں یہ تو بات یورپ پہ جہاں پہ شانی کا علم پورا اگر سکھائیں ہمیں کب کریں شکر مہربانی کا کہ پورا علم تو انگریز سکھاتے نہیں ہے وہ ہمیں آرٹس کی تعلیم دیتے اور سائنس میرے میں دیتے قریب لانے دیتے تو سائنس جو اصل فنی چیزیں ہیں جن سے کوئی انسانی سہولتوں والے آلات ایجاد ہوتے ہیں تو وہ تو ان کے قریب پہ جانے نہیں دیتے سمجھ نہیں آ رہی یہ اثر پر ہے تو اگر انگریز آتے بھائی نہیں یہ لوگ پورا سیکھا ہے کہ ہم شکر و مہربانی کریں مہربانی کر کے یاد آ رہا ہے کہ چلو ہمیں آپ نے ہنر سیکھا دیا لیکن ہنر کو سکھاتے نہیں ہے تکمیل میں اور ان لوگ کے ہو مصروف نیچر کے رکاوٹوں کو کرتے مقصوص لیکن تم سے امید کیا ہو کہ تمہیں ہو ہوا مطلوب ہے وطن ہے معلوم کہ انگریز کیا ہے وہ سبک دیتا تھا صرف آٹھ سے نوکری اور ملازمت کیا مطلب کہ ایسے لانچونے تیار ہوئے اکبر کہہ رہے ہیں کہ pues وہ کا مقصد یہ تھا کہ آج سوالے تیار کرو تاکہ صرف ملازم تیار ہو جبکہ ہماری حکومت چلانے کا کام کرے باقی فنی ماہرین جو ہے فنی ماہرین جو ہیں وہ ہم ان کو اپنا فن کی تعلیم دیتے ہیں اور نہ ماہرین فن بناتے ہیں سائنسدان وغیرہ یہ چیزیں ان میں نہیں تھا یعنی یہ اشخاص ہم ان میں پیدا نہیں کرتے تو سید اکبر حسین الہ آبادی فرما رہے ہیں کہ وہ انگریز ہیں وہ جو ہنر کی تعلیم ہے وہ تو ملتے نہیں نوکری ملازمت کا تعلیم دیتے اب یاد رکھنا یہ بات اگر سے مجھے پہلے کرنا چاہیے کر دیتا ہوں کہ سر سید جو تھا نا وہ اعلی تقلیق میں دیتا تھا وہ پہلا جو پہلا نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں نا وہ کہتا تھا خدا رسول کوئی چیز ہے سب انگریزوں کے پیچھے آ جو انگریز کہے اچھا وہ اچھا جو برا وہ کئی ملا بھی اب ہیں ہے ملا غلام رسول شاہی بھی ہے کراچی کا سیف التیش کمار ہوتا ہے اس کی اگر سے میں نے ایک پستل موضوع میں سنائی کی ہے لیکن بات سے بات نکلتے ہوئے کے اندر مناسبت سے آ تو اس کو بتا دیتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح ذہن بنیادی طور, طور پر رکھتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی تفسیر جو ہے نا اس کو سائنس کے مطابق کرنا چاہیے جیسے سائنسدان انگریز کہتے ہیں قرآن ویسے پھیر دیتے ویسے بدلو انہوں کے انگریز بہچوت کے پیچھے قرآن کو بدلو یہ اس نے کہا ہے اور اگر اس کی بداعت سننی ہے تو وہ میرے موضوع ہے غلام رسول سعیدی کی میں کا ثبوت اس کا نام ہے بولو کیا نام ہے برو کا یہ بہت بڑا سافل شمار ہوتا ہے لیکن ہماری نظر میں بھی بالکل پکا محض ہے اور ہمیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس موضوع کے اندر ساتھ لیا جس کو سکسما ہو تو اس کو نکال سکتا ہے بات نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا اللہ تو سر مسلح میں سے ایسا سید خیر اکبر کی اشار آپ نے سنے جن سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ناتے میں سے ترقی نظریہ رکھنے والوں میں سے ہے سمجھ نہیں کیوں کہ وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس جو اچھا ہے وہ ہنر ہے صحیح سی جائداد ہے وہ آسن کروں سائنس کے فلول حاصل کرو یہ آرٹس کیا لیتی ہوں نوکری ملازمت کے چکر میں لانتی ان کی حکومت چلاتی ہو بس ان کے غلام بن جاتے ہو یہی تمہیں سر سید جو ہے وہ تو روکتا تھا نا وہ کہتا تھا سائنس کی تعلیم کے قریب مت جانا بس آرٹس حاصل کرو اور انگریزی بن جاؤ حتہ کہ تمہاری بولی تمہاری وزہ قطع اٹھنا بیٹھنا سوچ سب کچھ انگریزی ہو جائے یہ سر سور کہتا تھا بات نہیں سمجھ اکبر کے یہ اشار جو اس نے پیش کیے ہیں نا جن سے ان کے تنقیدی ہونے کا پتہ چلتا ہے ان کے برابر جو میں اپنی تائید کے اندر شیر پیش کرتا ہوں کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ اکبر ابتدان یا وقت کے اندر درمیان میں وہ تقلیدی, تقلیدی بنے ہوں گے رہے ہوں گے لیکن بعد میں تکلیدی کہتا ہوں ترتیبی رہے ہوں گے لیکن, لیکن بعد کے اندر وہ تردیدی بن گئے یہ شعر سناتا ہوں جو اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے یعنی اکبر الہ آبادی ڈاکٹر زکریہ کی یہ کہہ رہے ہیں اکبر کا پیش کرتا ہوں ایک بار فرماتے ہیں کیوں کر کہوں کہ کچھ بھی نہیں خیر کے سوا انگریزی تعلیم کے متعلق کہہ رہے ہیں کیوں کر کہوں کہ کچھ بھی نہیں خیر کے سوا پیر اصلا سب کچھ علوم غرب میں ہے خیر کے سوا سوال کر دیا کرتیب کے اندر یہی شیر ایک کافی ہے کہ یہ میں کیوں کہوں کہ انگریزوں کے پاس اصل علم ہے نہیں مغربی علوم جتنے ہیں ان کے اندر یعنی یہ میں کیوں کہ کر کہہ سکتا ہوں یعنی یہ کیسے کہوں کہ ان کے پاس صرف اور صرف اصل علم ہے نا ان کے جتنے علوم ہیں فنون ہیں یورپیوں کے ان علوم و فنون میں خیر کے سوا سب کچھ ہے ایک خیر نہیں ہے اب بتاؤ جب خیر نہیں ہے تو یہ ساری تردید ہو گئی کہ یہ تنقید ہے ہو گئی سمجھ سمجھنے آئے اس شیر سے میں نے یہ محسوس کیا اور میرے خیال کے اندر کہ میں اکیلا نہیں ہوں گا آپ نے بھی محسوس کر لیا ہوگا کہ یہ سراسر تردید میں جا رہا ہے کیوں لانتی ہوں کہ جتنے علوم و فنون ہیں ان میں خیر نہیں اشار شر ہے ہیں جب شارے اشرہ ہے تو اس کا مطلب ہے سید اکبر حسین تردیدی ہے تنقیدی نہیں بولو وہ رد کرنے والے ہیں انہوں نے ٹھکرا دیا یعنی انہوں نے کہہ دیا ہے وہ سارا گند ہی گند ہے کیا کہہ دیا ہے سمجھ نہیں آئی اور یہ گند ہی گند اور سارا شر ہونا یہ ناچی ثابت کرے گا آگے جی کیونکہ ترتیبی لوگ ہم ہیں یا ہم سے پہلے جتنے صوفیا میاں شیر ربانی جیسے سبحان اللہ امام اہل سنت جیسے سبحان اللہ کاجدار گولنا پیر مہر علی شاہ جیسے سبحان اللہ اہل تصوف اہل کش اہل تحقیق جن کو کہا جاتا ہے وہ سب کے سب ترتیب والے ہیں سبحان اللہ! نہ وہ تقلید کو جاہل سمجھتے ہیں نہ وہ تنقید کو جاہل سمجھتے ہیں اللہ! اور ہمارے پاس رسالہ تحقیق کیا کہا ہے میں نے اب تردید والوں کی جمع میں نے دعویٰ کیا ہے بھائی اور یہ بریلوی جو ہے یہ تو بڑا شمار ہوتا ہے نا صوفیوں کو ماننے والا فقیروں درویشوں کو ماننے والا یہ کہتا ہے ہم تو درویشوں کو ماننے والے لوگ ہیں نا میں اس کی منافقت کو ظاہر کروں گا کہ منافق تو جھوٹ بولتا ہے تم میں زیادہ بنتے ہیں تقلیدی اور تھوڑے بنتے ہیں تنقیدی اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں فقیروں درویشوں کو ماننے والے ہیں حالانکہ تمام درویش تنقید تردیدی ہوئے وہ آگے جا کر ثابت کروں گا ان کے حوالے دوں گا اور آج بھی ان شاء اللہ عزیز دنیا کائرات کی کتاب کے صفحے سے بلکہ سفید ہستی سے یورپی تہذیب اگر مٹنے والی ہے تو وہ بھی تردیدی صوفی درویش مرد خدا کے ہاتھ سے مٹنے والی ہے ہمارے عمر صاحب کے والد مولو بشیر احمد صاحب نے خواب دیکھا بڑی مدت ہوئی کہ انگریزنی خوبصورت کپڑوں کے اندر اڑ رہی ہے اوپر لوگ چھتوں پر چڑھ کر اس کا استقبال کر رہے ہیں اور ہر آدمی کوشش کرتا ہے میرے گھر میں اتر جائے میرے گھر میں اتر جائے میرے گھر میں اتر جائے, جائے, جائے وہ نیچے ہوئی آگے بڑے حضرت صاحب خطب ال وجود کھڑے ہوئے تھے انہوں نے خنجر پکڑا اور اس کا گلا کاٹ لیا تقدیر پیر حضور امام غزاری سرکار فضانی پیر حضور امام شفیع سرکار آپ کا لقب جو میری سمجھ میں جو قطب الوجود آیا ہے بات کو سمجھنا میرے بھائی بات کو سمجھنا میرے بھائی یہ صوفی درویش کے ہاتھوں سے یہ طوائفا گشتی ربا ہونے والی ہے یورپی تہذیب ایک گشتی ہے گشتی طوائفا ہے ہم نے اس کا نام لقب طوائفا رکھا ہے کیوں کہ طوائفا جو کوٹری ہوتی ہے نا سوا گند ہو جی نہیں اندر اے ہال ہوں لیکن چمک دمکاگل کی نہیں ہوں اللہ میں اقبال نے بھی اس کو تھا گاشت خیر اکبر کے تردیدی ہونے کا ثبوت میں نے پیش کر دیا عجیب بات ہے ڈاکٹر زکری کہ یہ شیر لکھ گیا لیکن شیر پر جائش نے غور نہیں کیا یا کیونکہ یہ خود تنقیدی ہے اور یہ ہائے ہائے ہے نفس اس کا للچاتا ہے پھینسی سہولتیں اور اراشیے उसकी वजह से ये अंग्रेज को छोड़ना नहीं चाहता तो इसने कहा हो या एक को तनकीदी साबित करो ताकि स्कूल कॉलेज और सैसी तालीम और ये सारा कुछ अंग्रेजी तहजीब का कुछ इस अच्छा साबित हो जाए हाँ जी समझ नहीं आ रही तो ये उस तवाइफा को ये इस तवैफा को बीबी पार्क बनाना चाहता है समझ नहीं आ रही या इसका आधा धार बीबी और आधा आधार गश्ती बनाना चाहता है لیکن اس خودو سے کہے یہ نہیں ہو سکتا نیشا, دیشا, یہ ساری کی ساری طوائفا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہو مرو یہ ساری کی ساری طوائفا ہے اس کا اوپر کا دڑ بھی گشتی والا ہے نیچے والا بھی گشتی والا دڑ ہے بھائی ہاں ڈاکٹر رکریہ یہ تو ساہ نامشکور کر رہا ہے خیر اور سنیے بھائی اور شور پیش کرتا ہوں کر دوں سبحان اللہ پہلا بھی پھر پڑھ دیتا ہوں کیوں کر کہوں کہ کچھ بھی نہیں پیر کے سوا سبحان اللہ کیوں کر کہوں کے کچھ بھی نہیں فیر کے سوا سب کچھ لوں میں گرب میں ہے فیل کے سوا اور دوسرا شعر سنیے سائنس نے بگاڑ دیا ہے مزاج غرب سائنس نے بگاڑ دیا ہے مزاج غرب سائنس نے بگاڑ دیا ہے مزاج غرب اب صرف زہر حرب سے ہوگا علاج غرب اکبر فرماتے ہیں شیر کے اندر کہ سائنس نے آ کر نا انگریزوں کا مزاج بہت خراب کر دیا اب ان کا علاج اگر ممکن ہے تو صرف جنگ سے ممکن ہے اور کوئی ذریعہ کہ خدا ان کے ساتھ جنگ کرے یا مخلوق خدا جنگ کرے سمجھ نہیں آ رہی <تصفح> <تصفح> اور ہماری سمجھ کے مطابق خدا کی جنگ ان کے ساتھ ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کی جنگ ہونے والی ہے ذہن میں رکھنا یعنی آزاد عراہی اللہ تعالیٰ کی جان کی ہوں دیے اس میں انہوں نے صاف بتا دیا کہ سائنس نے ان کے مزاج کو خراب کر دیا وہ ڈاکٹر نکریا ارے دچا میں پوچھتا ہوں تم سے بتاؤ سائنس جو خاص ایک فنی علم ہے تمہارے نزدیک جو ایک فائدہ مند نفع علم ہے تمہارے نزدیک جس کی بدولت ٹیکنالوجی آسر ہوتی ہے ایجادات سامنے آتی ہے جو تمہارے نزدیک نفع مند ہے اکبر کہہ رہے ہیں اسی لانتی نے ان کے مزاج کو خراب کر دیا تو جب ان کے مزاج کو اس نے خراب کر دیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سائنسی علوم پڑھنے کے نہیں ہے یہ تو مزاج ان کا خراب کر دیا تمہارا کام صحیح رہنے دیں گے, رہنے رہنے گے سمجھ نہیں آ بات کی بولتے نہیں تو اب فرمایا ان کا علاج کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ تنقید کر کے اچھا لے لو اور برا چھوڑ دو جس کو تم نے اچھا کہا اس کو تو اس نے کہا اتنا برا ہے کہ ان کے مزاج کو خراب کر دیا وہ ہے سائنس ہٹا کے دوستوں میں آگے چل کر وہ حوالہ والا کروں گا خیر تو وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر مغرب والوں کا علاج ہو سکتا ہے تو جنگ کی زہر سے مزاج اتنا خراب ہو گیا کہ جنگ کی زہر سے ان کا علاج ہو سکتا ہے نہ تبلیغ سے ممکن ہے جس طرح ملہ کتے کر رہے ہیں سمجھ نہیں آئی ملہ کتے یورب میں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں اکبر کہہ رہے ہیں اور پاگل کا بچہ کدھر جا رہا ہے ان کا علاج تو اس سے ممکن ہی نہیں ہے ادھر جنگ چاہیے تو مان لی تبلیغ میں پھرنا ہو سکتا. کیوں تبلیغ وہاں پر نہ کر بےکار ہے اس وجہ سے کہ شیطان کو تبلیغ کرنا ابلیس کو تبلیغ کرنا کرنے والا ہی پاگل ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول نبی ابلیس کی طرف نہیں کی بھیجا وہ بولاؤ شیطان کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا کیوں تبلیغ کا معنی پہنچانا اور پہنچانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے نہیں پہنچائی وہ پہنچاؤ اس کا مطلب ہے کہ دین سے باخبر کرنا یہ تبلیغ ہے تو وہ لانتی دین سے باخبر ہو کر دین شیطان کی طرح دین کی مخالفت میں اور دین کو مٹانے میں مصروف ہے ہماوت وہ اعنادی اور سرکش ہے تو عنادی اور سرکش جو جان بوجھ کر مخالفت میں لگا ہوتا ہے تو اس کو تبلیغ نہیں کی جاتی ابو جال کی طرح اس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے ان فوؤں کو ایسا اتنا ہی پتہ نہیں ہے یہ ملوہ یہاں ہے پدو ہے <تصفح> وہ مورکھوں جب ابو جہل نے انار سرکشی تھی اس نے جان بوجھ کر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط تھا حالانکہ اس کو سارا پتہ تھا یہود نے سارا قرآن فرما رہا ہے یار کما یار خواہ فرمایا یہ یہود رسارا میرے مستفیٰ کریم کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے بلکہ ایک یہودی مسلمان ہوئے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے بیٹے کا تو شک ہو سکتا ہے لیکن محمد پاک کی نبیرت رسالت میں شک نہیں ہو سکتا مجھے یہ شک ہو سکتا ہے پتہ نہیں میرا ہے یا نہیں ہے نہیں میں نے پچھلی کتابوں کو پڑھا ہے وہ کیونکہ یہودی تھے میں نے تورات کو پڑھا ہے اپنے پچھلے بزرگوں سے جو سنا ہے اس کے مطابق میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اولاد میں شک ہو سکتا ہے رسول اللہ میں شک نہیں ہو سکتا سمجھ نہیں آ رہی جب وہ سب کچھ جانتے ہیں اور اسلام کو مٹانے کے درپے ابو جال کی طرح تو ان کتوں سے پوچھو تبلیغ کیا کرتے ہو تبلیغ کا مانا تو پہنچانا ہے ایک کے پہلے روٹی پڑی ہے اور وہ روٹی کو گند سمجھ کر اس کے قریب نہیں جاتا گندا سمجھ کر قریب نہیں جاتا اب اس کو ایمان سے بتاؤ اسے روٹی چھیننے،, چھیننے کی ضرورت ہے یا دوبارہ دینے کی ضرورت ہے کی ضرورت سمجھ نہیں آئی اور جیڑا لانسی جیسے سامنے مٹھائی رکھو وہ سمجھے گندے پر کرو گندی ہے گندی ہے وہ لگ بھگ پھر مٹھائی رکھنی چاہیے کہ چھتا رکھنا چاہیے پلو نورانی مبلے کے اسلام نورانی کا باپ مبلک کے یورپ اور فلانا مبلک یورپ اتری دے مبلے کے یورپ نہیں تمل مبلک یورپ مبلک یورپ جانتے ہو مبل مبلغ یہ عام تم لکھتے ہو ویسے لفظ تو مبلغ ہوتا ہے مبلا کے اتنے روپئے لکھے ہوتے کہ مبلغ اتنے روپئے دینے اس نے مبلک دیجیے مبلغ میرے بھائی بات کرے نیچے نہیں پہنچنا توجہ کرنا ہے اب اکبر کے دو اشعار ان کے تردیدی ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے یار میری سمجھ میں تو انشاءاللہ شاء اللہ کافی ہے اب باری آ گئی اللہ ماہ کی یہاں پر کرنا ہے یار چکانا چاہتا ہوں کیونکہ علامہ ہمارے ممدوح ہیں اکبر بھی ہمارے ممدوع ہیں اور حفیظ جالندری یہ تینوں کو ہم مفکرین شمار کرتے ہیں مفکرین میں شمار کرتے ہیں تو علامہ کے اشعار کلیات فارسی سے جو پیش کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے ان کی بتاؤ کتاب کا نام کتاب کا نام ہے جب کیا نام ہے فارسی اس کے اندر اقبال فرما رہے ہیں فارسی میں شرخرا از خود برد تقلید تکلید گربی اکلام را تنقید غرب اقبال فرما رہے ہیں مشرقی لوگ برباد ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں مغرب کی تقلید کی وجہ سے مغرب یورپ کو کہتے ہیں توجہ نہیں کی اور اس کا نام صحیح مغرب ہے علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے مغرب اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسانیت کا سورج وہاں پر ڈوب جاتا ہے <laughs> مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں وہ اقبال فرماتے ہیں اس کو مشرق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسانیت کا سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے تو مشرق کی طرف سے سبحان اللہ اور جب غروب ہوگا تو مغرب میں بربادی ادھر سے آئے کہ انسانوں کی اور آبادی ہمیشہ مشرق کی طرف سے آئے یہ اقبال نے ایک شیر میں بتایا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں انسانیت وہاں پر وہاں سے واقعی ایسا ہوا ہے کہ انسانیت کا سورج ان کے ہاتھ میں آیا تو بیڑا گھر کہ نہیں ہوا بیڑا گھر سے. انسانیت تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایسے رو رہی ہے کہ جب سے انسانیت پیدا کی گئی ہے اتنا نہیں روئی جتنا اب اس یورپی تہذیب کے ماحول یورپی تہذیب کے اندر انسانیت کو رونا پڑا ہے کائنات کے اندر جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے اتنا نہیں روئی میرے خیال میں ہر دانشور اور صاحب بصیرت آدمی صاحب ایمان اور صاحب سمجھ آدمی میری اس بات کی تائید کرنے کے بغیر نہیں رہ سکے تو اقبال فن رہے ہیں کہ تکلید مگر دن کو تباہ کر رہی ہے تکلید یورپ اس قوم کو تنقید چاہیے کیا چاہیے اب اس سے پتا چل رہا ہے اقبال ہیں بایا دینی اقوام راہ تنقید غرب آگے فرما رہے ہیں قوتِ مغرب ناز جنگ و رباب نیز رقصِ دخترانِ بے حجاب نیز چہرِ ساہرانِ لال روست نیز غریان ساق ساقنِ از قطعِ موست محکمی اُراناز لادین یست نیفروغش از خطلاتین یست قوت افرنگ از علم و فنست از میا ترغشنست حکمت علمر مانع علم, علم فن شخ و شنگ مغد بے با ید ن فرنگ اندری راہج مطلوب مطلوبی کلا یا اکلا مطلوبالا کے اگر داری بسست کے اگر داری بسست خلاصہ یہ اقبال فرماتے ہیں انگریزوں کی جو تا... مغرب مغربی لوگوں کی جو طاقت ہے نا وہ نہ تو یہ بینڈ باجے اور ساز باجے کے ساتھ ہے نہ گانے کے ساتھ ہے نہ گشتیاں جڑیاں سویا سکول ہوگیا ہونے نہ وال کٹاؤ نہ نہ ورگے وال کٹاؤ تو تھی طاقت حاصل کر لو گے نہ لا دین ہوجہ نہ لاطین سات انگلش والا फरंग फरंगियों ताका तिल मोह फन जरिए इसे अगना उन्होंने चिराग रोशन हिकमत का तालुक आते वाल कटने ते कपड़े कटने पैंटा शर्टा को मगन चाहता हिकमत मगन चाहिए लिबार गल तो बाकी ठीक ये गल इकबाल की ठीक है इतना کہ کو نپڑے پوا دو آخو کپڑے جو پا لے بندے والے حدیث ہو سکتا انسان اگر کمی ستار کے بہ جاوے امام غزالی رنگا تو ان دی امام کی مابیت فرکت نہیں ہوگی فرق آ جانا بول نہیں इमाम इमामत फर्क आ जाए अगर कपड़े उतार के आग उतार के बह जाऊ तो मैं सुतार लवान क्या मेरे अंदर इल्म जाने? नहीं नहीं। नहीं। ने। ने ने ने जो इलम है वह निकल जाना या जड़ा मैं हासिल करा नहीं आना पहलावा कहता है फिर यह पेंट आजना है जो लिबास होंकूलिया का यूनिफार्म त वर्दी وہ آتا آئے گی یہ صرف تیری غلامی غلامی دی نشانی انگریز کا پترا انگریز کا صرف ٹو ہیں بس امے مارنا ہونا فیکٹری کام لینا کام بندے کرنا ہے گپڑے بولو بندے تو پھر پینٹ کیوں ضروری گلے دمیں لگی یہ صرف غلامی کا پتہ ہے غلامی کا خیر اقبال اس کتاب پڑھنے پتا لگتا پیا اقبال کو تنقید پا کر علم و فن ان اچھا پہ پیا کہ باقی جو کچھ ہے انہوں کی تازی وہ غلط پہ آخر تنقید ہی نظریہ ہو گیا لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اقبال بھی مفکرین میں ہیں اور زیادہ تر مفکرین ارتقائی نظریات کے حامل ہوتے ہیں لہذا اقبال کی اور کتاب سے میں حوالہ پیش کرتا ہوں جس سے ثابت ہوگا کہ اقبال تردید دی جائے سمجھ نہیں آ مکمل پڑھ کر اقبال کو پیش کرو نا ناقص پڑھ کر پیش کرنا یہ تو کن? بہت بڑے نقصان کا سبب بن جائے گا سمجھ نہیں آ رہی اب اب سن لیجئے جی یہ اور کتاب جو ہے نا وہ جاوید نامہ تھا اپنے بیٹے کے نام اقبال نے لکھا تھا جاوید کے نام سمجھ نہیں آ رہی اور اس کے اندر ایسی بہکی بہکی باتیں ہیں جن کی وجہ سے جاوید کو نقصان پہنچ گیا بات کو سمجھنا نظر اور میں جو آگے تقریر کا حصہ اپنا رکھ کر بیٹھا ہوا ہوں ابھی اگر سید اکبر ہوتے سید اور اس ناچیز اصغر کی باتیں سنتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی ہوئے جو میں آج آپ کے سامنے میں اصغر ہوں اکبر ہے اصغر چھوٹے کو کہتے اکبر بڑے کو کہتے وہ اکبر تھے میں اصغر ہوں اقبال جو ہے نا اگر آج میری محفل میں ہوتے اور ناچیز کی یہ باتیں آگے سنتے شنقیتی صاحب جو ہے شنقیتی وہ ہوتا ادھر سنتا اور آشاش کرتے اور کہتے چھوٹے تو نے وہ کام کر دیا جو ہم بڑوں سے بھی نہیں ہوا اگر میرے فر اقبال کو تنقیدی ثابت کیا جائے اگر وہ تردیدیاں ہیں تو پھر خیر جو حوالے اللہ تعالیٰ نے نا پر کھولے ہیں ہو سکتا ہے ان پر نہ کھلے ہوئے لال کا فضل اللہ ہے میشا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چایا تاکر آ رہا جیسے ایمان یا بوائن کر ایمان کا مسئلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کا مسئلہ بزرگوں نے لکھا ہے <س AN الك cache> اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلے تھے ان پر نہیں کھولا qui بعد والوں پر کھولا امام جلال الدین سیوتی جیسے پر کھولا تو حضرت جی کا دین میں رکھنا توجہ رکھنا متنبی پس چاید کر دے اقوام شرق شرک ماہ مسافر کتاب کا نام ہے میں پشتوا مشنوی پشت کرنے اقوام شرق میں مسافر اے مشرقیوں مسافر کے ساتھ اب کیا کرنا چاہیے کیا مطلب یہاں کا ہر ایک نوجوان مسافر ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیے اس کو کیا سبق دینا چاہیے تاکہ یہ مسافر اپنی صحیح سلامتی کے ساتھ منزل پر پہنچ جائے وہ جاوید نامہ تھا یہ ہر مسلمان کے لیے ہدایت نامہ لہذا اس کتاب کی باتیں اس کے اوپر حجت ہو سکتی ہیں وہ اس کے خلاف دلیل میں پیش نہیں کی جا سکتی ذرا توجہ کیونکہ اس کا پیغام خاص ہے اس کا پیغام عام ہے وہ ایک کے لیے ہے یہ ہر نیک کے لیے ہے یا یوں کہو وہ صرف ایک کے لیے ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے بولو ذرا اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر چھیالیس پر اقبال لکھتے ہیں پر جانور رے فرنگی در درخ دل رے فرنگی فرماتے ہیں تو جانتا ہے فرنگیوں کو اور فرنگیوں کے کام کو کب تک فرنگیوں کے زنار کی قید میں رہے گا زنار کافروں کا وہ دھاگا ہوتا ہے ڈورا جو نشانی کے طور پر درمیان کمر میں باندھتے ہیں اس کو زنار کہتے ہیں اردو میں جنیو کہتے ہیں فرماتے ہیں جب جانتا ہے ان کے کام ان کی کو کی حقیقت کو کب تک تو ان کے زندار کی قید میں گرفتار رہے گا زخمر ماؤ جور ماؤ جے چلیا مسلماناں کڈا لانتی انگریز زخم بھی آپ کر نشتر بھی آپ مار دیں سوئی بڑا آلہ. کے ٹانکے بھی آپ لوگ دے آلہ. کی مطلب ادھروں پریشانیاں بھی کہنا تحرات انسانیاں دیا آپ پیدا کر رہے پھر حل کرنا ہم درد کر دے پولیو دے دے کدی پولیو کے قطرے دے کچھ رنگ چاڑ کے پھر حل کرنا آ جاؤں کی مطلب آپ کا لے آپ ہی کھاتے لے آپ ہی کھا لے آپ ہی عادل بن بیٹھ رہے آپ ہی فیصلے کرنا رہے آپ جناب جناب فراہم آپ سارا کچھ کرنا فرمانے نے وہ دیا مکاریاں پہ زخم لو نشتر گو سو ز ما جی دے رہے جلے خون دیا نہر وگانے ہر بندہ خون دیا سو تنگ تو تحریر تو ماحول تو حکومت نظام دیا سو بے وقوف ہے رفو کی امید ہی رکھی کریں جہاں فاڑے گا آپ سیگا بے وقوف آپ پٹن مل سکے سیون نہیں مل سکتا, مل سکتا زخم ملے گا آن کے پھر علاج کر گئے ہر علاج بدتر مرس لے وہ جڑے مرضی آن کے میدان علاج کر گئے اس میدان در بدترین بیماریاں بدترین حقیقت محالت نہ تاجدار گولڑا آپرما دیا خود دادشاہی کاہری دراصر ماں سودا گری باتے ہیں اور جنیا مسلمانہ جانتا ہے بادشاہی طاقت اور غلبے کا نامل اور آج کل ہمارے دور کے اندر یہ سوداگری بنی ہوئی ہے جتنے بادشاہ ہیں وہ سارے سجاگر ہیں ہر لانچ کروڑوں لگاتا ہے وہ کمانے کے لیے لاکھوں لگاتا ہے کروڑوں کمانے کے لیے کوئی گنجا ہو کوئی پنجا ہو ہاں جی گویا جناب جی کوئی ہو جناب شہطان خان ہو یا پیپل پیپل پارٹی والے لائن یہ جتنے بے وائرت ہیں اقبال فرماتے ہیں یہ سب ہیں کیا ہے یہ فائیداگر آگے فرماتے ہیں تختہ دکا دکھ کے تخت و تختار تجارت نف عد شاہی خراب ہمارے اقبال فرماتے ہیں ہمارے اقبال فرماتے ہیں توجہ ذرا سکولوں کا اتبار کہو ہمارا اقبال کہو یہ سکولیوں کا اقبال نہیں ان کا اتبار ہے اتبار کمانا بد بختی اقبال کمانا خوش مسودی نیک بختی اقبال ان کی بد ہے ہماری نیک بختی ہے کیوں اس وجہ سے کہ ان کے لیے نری شکتی ہے سمجھتے سمجھ نہیں آ ان کے لیے نہیں سختی ہے اقبال فرماتے ہیں تختہ دکان شریک کے تخت تھا یہ دکان جو ہے دکاندار کی جو دکان ہے یہ تخت و تاج توجہ تک تو تاج کا شریک ہے کیا مطلب توجہ یہ دکان کے جو دکانیں ہیں جو دکان ہے تاجر سے نفع ڈھونڈتا ہے اور بادشاہ سے ٹیکس لیتا ہے کتا فرماتے ہیں لہذا سوداگر سمجھ وہ بے دکاندار تو چیز بیچ رہا ہے سوداگری کر رہا ہے اور یہ لانتی ٹیکس لگا لگا کر پیسے لے کر یہ اپنی سوداگری کر رہا ہے ایسے ہوئے بولو آگے فرماتے ہیں آ جہاں بانے کے ہم سودا گرست بردبانشی پیرو اندر دل شرست فرماتے ہیں وہ بادشاہ وہ سو دے دے رہے زبان اس کے زبان پر خیر ہے دعوے کرے گیا یہ کر دیا ہوں گے دکانداروں کی دے رہے ہوں گے فرار کر رہے ہوں گے اندر دل شرخت لے کر دل کے اندر اقبال کہتا ہے ان خنجیری سیاسی شیطانوں کے دلوں کے اندر شر ہے اسی وجہ سے دکانداروں کا حال ہمیشہ اب تر ہے کیونکہ ان خنجیوں کے دلوں میں نرش شر ہے آ رہی دکانداروں کا حال اب تر ہے وہ ڈب مرے کیوں کہ سیاسی شیطانوں کے دلوں میں نرش شر ہے کہتے ہیں بس سان ووٹ دو بیان کر دیاں گے جب آ جانے وہ اج کر نے وا... کہ جا دکاندار امید رکھنے والا بچارا کہ خیر ہو ہوئے ہوئے, ہوئے, ہوئے. میں بابوی کر <سؤال> کو نہیں اینج دے تو اگتا اج دے رکھے کی اج کی رکھا ہزار تریک ٹیکس کٹے ہوئے نا جنہوں نے آخر سوداگریری دے مختلف طریقے لٹن دے اگے خیر میں اپنے مطلب کی طرف مطلب کے اشعار آ گئے مطلب کے اشعار اقبال کو تردیدی ثابت کرنے کے لیے بولو اقبال کو آ, یہ میرا موضوع ایسا ہے کہ یہ جتنے ملا طبقہ ہے ان کو تو بچاروں کو ساری زندگی پڑھتے رہیں پڑھ پڑھ کر سمجھ نہیں آئے گا یہ کیا ہے موضوع کیا ہے اس موضوع کے متعلق وہ بالکل نا بلد جائز ہے ان کو کوئی پتہ نہیں یہ ہمارا کیونکہ میدان ہے اللہ کا فضل ہے احسان ہے سمجھ نہیں آرماتے ہیں گھر تو میدان نی حساب سے دروستی اج ہری رشی نرم کرے کہ تستی تب ترجمے پر غور ہوئے پہلا شیر مغرب کی تنقید نہیں ترتیب پر اقبال کا پیش کر رہا ہے اللہ فرما کے اس کے بتنے کارخانے انگریز کے ہیں بے نیاز ہو سے گزر جا ان کے کارخانوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھ وہ جو ریشمی کپڑے تیار کرتے ہیں وہ کہتا اقبال بے وقوف ہے انہیں نالوں پوری کڈی کے کپڑے سن پیر حضور سید امام علی صحب رحم پیرور حضرت پتب الوجود تم کہو زندہ باد حضرت پتب الوجود ناشیر کا صوفیانہ نام ہے مزید. تصوف کے ذریعے حاصل کیا ہے تصوف کی کتابوں تصوف کے علم کے وسیلے سے بات نہیں جی سم کیا فرما رہے ہیں آج ہری رشی وہٹیا تو, کے سے تو, تو تیرے لٹھے تے کڈی چنگی از حریر رشی حریر کہتے ہیں ریشم کو از حریر رشی اس کے ریشم سے نرم تر زیادہ نرم ہے آئے آئے آئے بے زمین تھے اگر مار کرے تو اس کے ریشم میں وہ رحمت نہیں جو تیری کھڈی کے اندر موجود ہے بیٹھے یہ اس سے زیادہ نرم ہے زیادہ ملائم ہے کیوں کہ وہ انسانیت کے دشمن ہے یہ انسانیت کا ہی محتی ہے اگر موضوع دنال موضوع ہر گل دنال دل جڑا ہے وہ پاج گواہیاں نہ دے تو سبحان اللہ دے رہا گواہی کہ نہیں ایک ڈاکٹر اشرف ڈاکٹر سر اور پادری آنگ باندر تھوڑا اگریزی باندر جہاں نشان کے پاس نشے کرنا یہ فکیر دردریزوں کے درد باندر نہیں فکیر ڈمرو سارے نے جی بولے فکیر کے درد کا جا نہیں آ تصاہے کتنے آخو سانو تو سا نام لکھا جائے کتنے گل بن گر شیر شرف دار سگے درگاہ جیلانی دانی ہسا बश रास्ती फरमाते ने अगर ओ हिसाब न पूरा जानना हिसाब किताब अंग्रेज पूरा जानना तो फिर की कर अर हरी रश फिर समझ ल्या मतलब जो पूरा स्याणा तिता बंदा है फिर समझ लेंगा फिर समझ लेगा तू کہ انگریز کے کارخانے کے بنائے ہوئے کپڑوں سے تیری کھڈی اچھی ہے کیونکہ یہ انسانیت دوست ہے وہ انسانیت دشمن ہے اب بولو توجہ نال بول بے نیا اداکارگار پرمات آن مسلمانا انگریز مکار بے بے بے خانے دے گدا بے بے کے گودام تو بے نیاز بے پرواہ کے جن رجے دل کا بندہ دے اے گزر گئے گزر بکھی دیا پوترا بخا نہ بند یہ بخیا کم کسے دی روٹی رجے بندے ایسا سرخانے لوکا دے پی ہو اپنے دال ساگ تو منہ ہٹا دے نہیں ریٹ دانے تے نظر پاندے نہیں सू वे आखते सन पुत्रो भूखे दिल का नहीं बनी क्यों स्याणे आलोकों के सोने के पांडे वे के अपने मिट्टी दे तोड़ी दे क्या भूखी तबीयत का मत बंग रलसी मत बंग हरीश मत भंग کیا انگریز کے کے سامان کو دے گل تو سکونی کتے آو نظریں لگا گل ادھر نظر نظر حسرت سے سروتی جائے دل اندر سے کھوتا جائے ہائے سارا کچھ تے اگریزا کو امی تگ لگ کھانے لگنی ہے لگ سارا ٹبر لگو میں آ ل میرے کو اقبال کتے رہا پترا تین ہجا نہیں آخر سیا کو سید صلی اللہ وسلم آپ رجی طبیعت شریف ریاض طبیعت شریف دے کے رب نے فرمایا رات مت نہ الا ما ازوا جب من ہوں اے حبیب جتنا سامان ہم نے ٹاٹا کو دیا ہے برتنے کے لیے نظریں اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں سمجھ آئی, آئی. آئی انسان کی روٹی ویچ کے تو راڑا کرن ڈو انسان آندے آن بے نیاز طبیعت سکولی بے نیاز مکھاؤ ابھی خدا خدا ارشاد ہو رہا لا می نظر کتاب لو کافر کافلے گزرتے سن سونا نبی کپڑا چکے اکھنگ رکھتے مانتے سن مین ویخن کو روکے ات ٹی وی سامنے پھر ساری دہڑی ویکن گیا کدی ان اگا کدی اچھا کدی ا پینٹ کدی ان شرٹ کدی ان بوسکی کدی ان کی فلانی کدی بوٹ وین کدی سوٹ وین کدی پتوں کلبوت ورام دیر شتوت و لکھل نترو لانتی بڑے رجے سے لالے لوگ سن ساری نسل ایڈا بھوکا پڑا چلیا جے اج لانتی نسل کدی بورڈا دے ریے کدی روڈان کے دیکھتی کتنے کھڑا ہے کیا کرنا ہے کی پیا کھانا ہے جی وہ کھا جو کھانا ہے کھاوا گے اوے کھاوا گے اوے پاوا گے اوے کرے اسی بڑی رجیت آ حضرت بلال وگوں سانو کدھر رول چھوڑیا جی اور لال کدھر رول چڈیا اقبال سا گارت کی سبھیت والے شیر چار یاد کر لو چار شیر خون نے پانی والا کسم کلا بلکہ اس کو اگے بھی چل رہا ہے بے نیا ادار گاہے او گزر سرد مستا پو ستی نمو دے نیا لوک لگ خرید اقبال کیڈا بنیاد پر مینو پوچھتا کشتی سکلی کنونا میں سکول حمایتی انگریز دی حکومت کا حمایتی ہوگا چلتی رہے تو چتر رہن جڑا یہ ذہن دا دوں کی آخا کے سکولی چیٹا اینپڑھ اگوٹے جہاں اللہ میں اقبال آنگوں سارا کچھ پڑھ کے سیر آتے تو پھر آ کے در زمستان تو ہے دل آتے نہیں ان کی حکومت ہی گرک ہوئے ان کی تعلیم بھی گرک ہوئے ان کی سائنس بھی گرک ہوا گرک ہوئے صرف انسانیت انسان رہ جاوے انسان انسانیت رہ جاوے انسانیت ہر رہ جاوے پھر انسان مر گیا سمجھ انسانیت رہ جاوے تو باقی ہر شا جاوے جائے انسان تر گیا بولو سمجھ نہیں لگی جڑا دی حکومت دخالف ہے حکومت چودہ کروڑ ڈگری نہیں پکا مسلمان جسے نا چیز سکولی کا لفظ بولے سورا نے مانا سمجھا کر باتو آ کے پڑیا وہ سکول پڑے نہ پتا نہیں اتنے کتے دے پوتر ڈے لڑ سی جٹ ویچے نے اگوٹھے پیت گیڑے نے انگریز والے اندی لڑتا وہ سکولی ہے کتا, لانتا لانتا لانتا کتا آب بولو مرے دمستان لمستان دن سکتی پالے آتی پی کہ نہیں پوسط تین لے کے جیکٹ نو جیکٹ چمڑے دیا چمڑے دیا چمڑے دیا لیدر دیا وہ آتا وہ نہیں حالانکہ بڑی سا پہلا سارے امام فرہ امام فراہم بنا لیدر کر بنا سن لیکن اقبال کرتا جو پشی وہ لے اگے سنتا بے ہر آ مرگہ شے فرما دینا میں انگریز اگریز ہر بے چالاں دسوں دے مکاریاں دساں اقبال فرماتے ہیں انگریز کا کام بغیر چند کے اگلے کو مارنا ہے یہ سخت مارنا ہے کیونکہ اس میں مرتا نہیں اس میں بس اندر سے جلتا ہے سمجھ لگی سید اکبر حسین کا شیر پڑھتا ہوں اقبال کے پیر کا یہی بات سمجھا نہیں اقبال کا پہلے گردوں فرماتے ہیں بغیر ہر ضرب اور مار کٹ کے قتل کرنا اس کا دستور اور کام ہے انگریز کا مرد ہاگر گردے سے ماشینے اس کی مشینوں میں ہزاروں موتیں ہیں کیا وہ مشین نہیں چلتی وہ کہتے ہیں انسانوں کی ہزاروں موتیں ہیں اس میں یہ مشین چل رہی ہے اور انسانیت مر رہی ہے خیر میں اس کی وضاحت بعد میں کرتا ہوں ذرا توجہ سے کہیں ترجمہ کر سنایا سید اکبر حسین پہلے پہلا مصرا اقبال اک, کے پہلے مصرے کی شرح سید اکبر حسین علابادی کے مکمل شعر کے ساتھ کرتا ہوں کر ہاں یہ میرا سی کی باتیں نہیں ہیں <تصفح> بولتے نہیں ہاں ناراش نہیں کشیوں کا نارا ہے شیوں کا نارا ہے سمجھ نہیں آ رہی سید اکبر حسین فرماتے ہیں مشرق کی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 بات نہیں مشھر کی لوگ بڑے زوراور ہوتے ہیں دشمن پر چڑھ کر آتے ہیں اور سر کچل دیتے ہیں مغربی وہ کہتے ہیں زور آور نہیں ہے وہ لومڑی کی طرح مکار ہے مشرقی شیر ہے وہ لومڑی ہے مشرقی شیر اور مغربی لومڑیاں ہیں وہ یہ دشمن کا سر کچل دیتے ہیں وہ طبیعت ہی بدل دیتے ہیں وہ مکار ہے مکاری سے دشمن کا اندر بدلتے ہیں یعنی دشمن کو دوست بنا لیتے ہیں دشمن کو بلکہ ان کے پاس ایسا شیطانی طریقہ ہے دشمن کو غلام بنا لیتے ہیں ہاں سکولی ان کے غلام ہے نا دوست تو نہیں دوست نہیں ہے یہ غلام ہے دوست کی حیثیت ہوتی ہے دوست سر چڑھ کے سینے پہ آتے ہیں لتراخ کے بھی دوست نواز مننی پیڑی ہے نوتا ہے چی کے پاگر تیری گلام جہرا وہ ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے رہ سر منو گے تاریخ مرضی نہیں تو پھر ساڑی مرضی آ رہی تو بولو مروا سے نے اگلے مسئلے میں بتایا جو یہ دور مشینوں کا آیا انگریز نے تمہیں مارنے کا منصوبہ بنایا کیا ہوں بھائی توجہ میرے میاں ادھر دیکھ مشینری آیا مزید بات آگے کروں گا اس شیر کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں مشین بھی دور آیا اس نے آ کر بندے کو مشین کی طرح بے درد بنایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مشین جیسے بندے کو پکڑتی ہے خون چوستی نکالتی ہے بندہ لاکھ چلاتا رہے روتا کراتا رہے مشین کو ترس نہیں آتا مشین کو رحم نہیں ہے وہ اپنا کام پورا کر کے پھر چھوڑتی ہے اسی طرح جب سے یہ مشینی دور دوڑ آیا اسلام نے بندے کو ایسا بے حس بے درد بنایا آج کے سکولوں کے ہاتھوں میں پولیس کے ہاتھوں میں فوجوں کے ہاتھوں میں ججوں کے ہاتھوں میں حکومت والوں کے ہاتھوں میں مہیلاؤں کے ہاتھوں میں پیر کے ہاتھوں میں ان زبیوں کے آنکھوں میں جب انسان آ جاتا ہے اس کی عزت آ جاتی ہے اس کا مال آ جاتا ہے اس کی جان آ جاتی ہے یہ لانچی اپنا کام پورا کر کے چھوڑتے ہیں وہ نہ کھلا کے باہر پاستے ہوئے لاکھ پرفے پرتے روئے کھلا یہ ایک نہیں سنتے ہیں معلوم ہوا باقی جس طرح کے ہمارے کو انسانوں کی موتیں ہیں یہ جب چلتی ہے تو کہتا ہے کوئی چیز بنتی ہے اقبال کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں انسانیت صرف مستی ہے بولو کچھ ہیں ان فیکٹری ملازموں سے کہ اس لانٹی کو مشین کا ترس آتا ہے یا اس بچارے مسکین کا ترس آتا ہے پوچھو کس کا ہم درد بنتا ہے فیکٹری کا مالک گاڑی کا انسان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے کتا گاڑی کو دیکھتا ہے کہ ڈینٹ تو نہیں پڑ گئے انسان طرف رہا ہے اس کی طرف نہیں دیکھتا بتا رہے ہیں نہیں ہے آوان برادری کا بندہ پتوں کے پرسوں کا بال اور بندہ مار کر چلے جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں ادھر اوپر کوئی نہیں دیکھ رہا کہتے بگاؤ بگاؤ ایسے لاکھ لانا تو کتے کا بچہ تمہیں شرم نہیں آتی انسان مر رہا ہے حرام زادہ اور تو بھاگ رہا ہے اس وجہ سے تاکہ تیری گاڑی بچ جائے سمجھ نہیں آئی بتاؤ انسان کو اتنا پے ترک مشین کس نے بنایا مشین نے اٹوپ مرو میرے فکر غور کرو کیا میں انگریز کی مشین نے انسان کو مشین بنا دیا بولا رے اچھا اور سن یہ بتاؤ مشین چوبیس چوبیس گھنٹے چلتی ہے کہ نہیں چلتی اسی طرح کر کے پیچھے اب چوبیس گھنٹے بندہ چل رہا ہے ایسے ہے وہ پوری ہوا ویسے ہوا رات کو کام ہے جی دن کو بھی کام ہے جی ہم تو بس بڑا اوکھا سوتے ہیں جی کیا کریں جی رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا تھا اس کنزیر نے رات کو بے آرامی کے لیے بنا دیا مشین چل رہی ہے مشین کی طرح بندہ چل رہا ہے نیند تنگ کرتی ہے مرنے لگ جاتا ہے گاڑی لگ جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ کیا ہے جی وہ ایسے ہے نا ادھر سے کراچی گاڑی چل رہی ہے کراچی کے گاڑی, گاڑی میں بندے کی طرح, گاڑی کی طرح بندہ چل رہا ہے चौबीस घंटे ड्राइवर चल रहा है मरता है वो क्या हो गया बात में आंख लग गई की लग गई आंख लग नहीं गई मैंने कहा जी आंख नहीं लग आंख आंख तेरी लग गई तो फिर वाकयात गिर नहीं सकते मैंने कुलिये पे बयान करना है डोबुमारे हुआ बोल समझ नहीं आई خیر میں تو ثابت کرنا چاہتا ہوں اقبال کو تردیدی کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں اگلا شعر سن اور بتاؤ یہ مشینوں کی ان کی مذمت کر رہا ہے اقبال یا تعریف کر رہا ہے مذمت کر رہا ہے بولو مذمت جب یہ ان کی مشینوں کی مذمت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا اقبال ٹیکنالوجی کے حق میں نہیں ٹیکنالوجی کا مخالف ہے لہذا یہ تنقیدی نہیں کیونکہ تنقید والے ٹیکنالوجی وہ ہیں اگر اچھی ہے تو یہی ہے باقی میں کرانا اگے جا کے ظاہر کر لبا کی لبدہ لبد جی سر لینا لائن مرو اقبال فرماتے ہیں بوری آئے خود باقالی نشی مد بی خود لاپا فردی نشم درماتا مسلمان اپنے ٹ کو بوریا کو بوریاں دے بڑے ٹانٹ کو دچے بچھا دے یا ٹانٹ کانوں والے دو نیچے دے بچھا چے دے بنے اپنے تانت کو اس کے قالین کے بدلے میں بد دے جی وہ قالین دینا وے آ میرا قالین لے لے مینو بوریا لے دے تاٹھ لے دے ٹاٹ دے آگا جلیا تیرا کاٹ کیمتی ہے کیونکہ اے انسانیت کا حمایتی دسو یہ پتہ کی آدھے ایسے بندے کو جو سکولی طبقہ کیا کہتا ہے دکیا نور سی کائی ہوئی یہ تو پرانے سالات پتھروں کے دور میں لے جاؤ جیسے ملا پشاوری اس کو میں کہتا ہوں پیرو پشاوری کیا کہتا ہوں اس کو ایک شخل بنا ہوا ہے پشاور کا رہا تو بڑے بزرگوں کی سنگت میں ہے لیکن بزرگ فرماتے ہیں گرگ ہمیشہ گرگ رہتا ہے بھیڑیا ہمیشہ بھیڑیا رہتا ہے چاہے تربیت پائے بندوں کے ہاؤس میں وہ بنیا بنیا آڑی نہیں تے پام ہی مام گزار لیتے ہوں پلے توجہ نہیں کی تھی گرگ زیادہ آخ رش گرگ زیادہ گرگ سو نہ گلستان میں پڑھو مرو پرماتیا آخر دیا پاویں وڈا ہوئے بندے سمجھ نہیں لگی وہ پیو شوریہ جو ہے نا آوز. وہ گرد ہے گرد تھا آوز. میرے سر کے تاج میرے کا ہے میرے من پر راج حضور سید امام شاہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ امام الاولیاء سرکار جو میرے حضرت خطب الوجود کے مرشد ہیں تو ان کے پاس وہ پڑھتا رہا ہے خصوص الحکم بڑی بڑی کتابیں ایسے مرد خدا کے ہاتھ میں رہ کر آخر شرگ زادہ گرگ شرگ بھیڑیے کو بھیڑیے ہی رہا ہمارے حضرت چاند لمحوں کے لیے گئے طبیعت جو اچھی تھی مقدر نصیب ساتھ دے رہا تھا سید امام شاہ نے نظر ڈالی اور خطب الوجود بنا دی میرے حضرت کائنات کو نکال رہے ہیں یورپی تہذیب کی دلدل سے اس وت سے اور وہ پیرو پشاوریا جو ہے اس نے اپنا پورا خاندان اس میں ڈال رکھا ہے आ, سمجھ نہیں آ رہی اور اوپر سے کہتا رہا، یہ چشتی ہے رہ چی ہے بڑا زور آوا یہ تو پتروں کے دور میں لے جانا چاہتا ہے پتروں میں کیا کیسے پتا او بیٹھیا تیرے سرچ وجہ پتر پتھر کی اس پی روپی شاپڑیا تو کہاں پہ کیوں اس وجہ سے کہ تون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پتھروں کا دور کہہ کر اس کی توہین کی پیدا نہ ہوتا کاش کے پتھر پیدا ہو جاتا وٹا جگلا اقبال کیا فرماتے ہیں پوڑی خود بات لی نشم مدے فرماتے ہیں وہ مسلمان تیرا تاٹ قیمتی ہے قالین بے کار چھٹنا لو خبردار اپنا کار انتی سو مندول رہے کی ہے نکتا یہ ہے کہ وہ ان مشینوں کی ایجاد ہے جن مشینوں نے انسانیت کو مار دیا انسانیت کا درد ختم کر دیا yes. وہ آگے چل کر پھر مزید اقبال کے نہ نا... بلکہ اقبال کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں کیونکہ اقبال کی بات ہو رہی ہے نا کلیات اردو یہ کلیات فارسی کے ہے سنو اگلا سنا دوں فاروق صاحب فاروق صاحب توجہ کیسا چوندا چوندا شیر آیا ہے گوہر شفدار گوہر شفدارو در لالش رگست نا فرماتے ہیں اس کے موتی میں گئے اس کے لال میں رگ گئے رگوں والا لال موتی بیکار ہوتا ہے है। فرماتے ہیں وہ نافا تو بیچ رہا ہے لیکن وہ نافا ہیرن کا نہیں وہ کتے کا وہ لوگ مر گئے اور مطلب اس لانسی بھی ہر دا بربادی نافا ہرن کا جیسے مشکل ہے وہ شکل ضرور ہے لیکن یہ کسی ہرن کا منافع نہیں کچھ کا کامیاب اے اے اور جو کتے ہیں وہ اس نافے کے عاشق ہوتے ہیں جو ہرن کے نافے کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں چاہے لاکھ شکل ہو ہرن نے نافے دیا ارے کتے کا ہی نافے کتے کستوری کوئی کو دقت پوری پٹمبرو سمجھ نہیں آئی نہیں حضور سے جوڑے پاک دن سنسکار دعوے کو یوں اب دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا جائے کہ دعوی پاک کر بڑی ہوگی کہ نہیں ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اقبال اقبال نظریاتی ہے مفکر ہے اور مفکر انتقائی ہوتے ہیں زیادہ لہٰذا اقبال دیر سے پہنچے لیکن خیر تک پہنچ جائے وہ تنقیدی نہیں تنقیدی ہے ہر شہر گند ثابت کی تھی ان یہ کہتے ہیں کہ یورپی تہذیب کا اچھا پہلو بھی ہے وہ اچھے کو لے کر اس کا حشر کر رہے ہیں اس کی حقیقت دکھا رہے ہیں کہ لانتی ہے اس کو اچھا کہہ سکتے ہیں یہ اچھا پہلو ہے روز مشکل نا فیص ح اس سوداگر کا مشک کتے کے نافے سے ہے ہرن کے نافے سے نہیں ہے اور ہرن کے نافے کا مشک اگر ملتا ہے تو مستقفا کے گلابوں سے ملتا ہے لیکن فرانس یوں پی وہ و تہذیب بھوکے اور جو بیتو ہیں ان کی نگاہ میں عظیم ہیں اور جو رجے بے نیاس بے پرو بیتو نہیں دل والے ہیں پیٹ پر دل کو مقدم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیٹ کو نقصان ہونے لو لیکن روحانیت پر بالکل رقص نہ ہونے دو یہ سوچ نظریے رکھنے والوں کی دل میں یور کی تہذیب وہی مقام رکھتی ہے جو اللہ بھائی اقبال بیان کر رہے ہیں ہمارے کتے پی رنگوں کل خنزی رات کو گندگی تلاش کرتا ہے یہ چٹی گندگی دنیا کی یورپ والی تلاش کرتے ہیں اس وجہ سے یہ خنزیر پیر ان سے میں کہتا ہوں بھوکے ہو کت کے پیالے چکن والے ہو کلمہ او کا چلو بلانتی سورو نکلو ساڈا مستفا رجا میرے مستفا دا ہر گلام رجا سادہ مستفا بے پرواہ مستقری بے نیا <تصفح> بولو مرو <بارو تصفح> میرے آکا ہر گلام دا ہجیری میں انہوں دیا بے کلے کہڑے کسے سناوا کہڑی کہڑی کہ سنا مستفا کسے صحابی ن استفا کسی یار نو لے لے استفاد کسی غلام نو لے لے آزم نو لے لے جان سلاحتی یو پی لے قسم <محن> خدا دی کر کے آ لو سنے سونے دے محلہ نوا لے نہیں ہمیشہ مستفا دے پروار دے کلی نو پسند کیا پانی پانی. سید میرا سی ابام شالج پاون حج شریف دے تشریف لے گئے پیچھو کسی بہل لا دے دے